العالمين والسلام رسول اللہ الله حبی قیا حبیب اللہ نبی اللہ وارنا انکا واصحاب کا یا نور الله مدنی پنج سورا یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض الطارق قادری رسوئی زیائی دامت برکاتہم العلیہ کے مرتب کردہ کتاب ہے اس میں مختلف مشہور قرانی صورتوں کے فضائل مختلف درود روحانی اور طبی علاج اور مختلف مدنی پھول ہیں اس کتاب میں امیر سنت میں کمز العمال حدیث نمبر دو ایک سو چوہتر کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل کی ہے ناچ لکھتے ہیں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مقرمہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علیشان شان ہے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 یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے انشاءاللہ موت کو سیکھنا نصیب ہوگا ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے اشاد فرمایا تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا بے شک یہ عمل اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی اسے آسان فرمائے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرائے بغیر اس کی عبادت کرو نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اگر بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت پاؤ تو حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور بندے کا رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا بھلائی کے دروازے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی پارہ سجدہ آیت نمبر سولہ اور سترہ رضول قرآن کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں کو اگر ہم صحیح پڑھنا جانتے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے صرف رمضان میں نہیں بعد رمضان بھی اس کی کسرت سے تلاوت کے ساتھ فرمائے خو فوت موزہ ہوں یوں سی ک فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة قرة لهم من قرة اعين في اعين فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين في کنزل ایمان ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے ان کے کاموں کا سلحبی صلی اللہ تعالی علی وبارک وسلم کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر میرے اکالی سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہیں ان میں میرے عق علی سلاط السلام نے نماز تحجد کی ترغیب بھی شامل فرمائی تو نماز تحجد جہنم سے بچانے والے اقمال میں سے ہے اور ماہ رمضان مبارک کا یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے ہمارے اخلاف ہمارے بزرگ ہمارے اکابر جہنم سے کس طرح ڈرتے تھے اور کس طرح پھر رات کی نماز کا اہتمام کرتے تھے تحجد کا اہتمام کرتے تھے عبادت کا اہتمام کرتے تھے سنیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے چناتی حضرت سیدنا شبداد بن آف رضی اللہ تعالی جب اپنے بستر پر جاتے تو کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیا میں گندم کا دانا الٹ پلٹ ہوتا ہے فرماتے جہنم کی یاد مجھے نیند سے روک رہی ہے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے حضرت سیدنا تاؤس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بستر بچھاتے اور لیٹ جاتے اور آپ بھی اسی طرح کروٹے بدلتے جیسے ہنڈیا میں دانا اچھلتا ہے پھر اچھل کر کھڑے ہوتے اور بستر کو طے کر کے رکھ دیتے صبح تک نماز میں مشہور رہتے پھر کہتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں حضرت سیدنا بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساری رات نماز پڑھتے صبح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہی ازل میں جنت کے قابل تو نہیں مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرمات حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا مالک بن دنار علی رحمت اللہ الغفار کو دیکھا کہ عشا کے بعد وضو کیا نماز کی جگہ پر پہنچے اور داڑھی پکڑ کر رونے لگے عرض کرنے لگے یا اللہ عجا وجل مالک کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے اے اللہ عز و جل تو جانتا ہے جہنمیوں میں سے جنتی کون ہے تو مالک ان دونوں میں سے کون ہے تو جانتا ہے کہ جہنمیوں میں سے جنتی کون ہے تو مالک ان دونوں میں سے کون ہے اور مالک کا اخروی گھر کون سا ہے آپ فجر طلوع ہونے تک جیسا کہ آج کل ہم اس کو کہتے ہیں ساری کا وقت ختم ہونے تک یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں مناجات کرتے رہتے حیدرت سعید اور ربی بن حفیم علیہ رحمت اللہ کریم کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں ارض کرتی اے ابو جان لوگ سو جاتے ہیں آپ نہیں سوتے تو جواب دیتے بیٹی تمہارا باپ جہنم سے ڈرتا ہے حضرت سیدنا احمد بن حرب علیہ رحمت رب کہتے ہیں تعجب ہے اس پر جو جانتا ہے کہ اس کے سر پر جنت سجی ہوئی ہے اور اس کے نیچے جہنم دہت رہی ہے پھر وہ ان دونوں کے درمیان کیسے سو جاتا ہے تحجد کی نماز جہنم سے بچاتی ہے مگر ہمارا حال یہ ہے جیسا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے کہا دن دلب میں اونا تجھے خونا شب, صبح شب صبح تک خو سونا خونا تجھے خونا شر چینل کے ناظرین ماہ رمضان میں سہری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے نواز تحجد کا بھی اہتمام کیجیے اور کاش ایسی عادت پڑ جائے کہ بعد رمضان بھی ہماری تحجد کبھی بھی نہرک ہو یاد رکھیے کہ رات کے نوافل جو ہیں یہ دن کے نوافل سے افضل ہیں نماز عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سلاۃ اللہ صحیح مسلم شریف میں ہے رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث نمبر ہے گیارہ سو تریسٹھ فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ تحجد کے لیے سونا شرط ہے تو عشاء کے بعد سو کر اٹھیں تو جو نماز پڑھیں وہ تحج ہے چاہے بیٹھے بیٹھے آپ نیند کا جھٹکا لیا تو اب آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں تنوع فجر سے پہلے پہلے کم از کم اس کی دو رکعتیں ہیں اور پیارے اکالی سلات و سلام تک آٹھ رکعت تک ثابت ہیں یہ باہش شریعت حصہ چار کے صفحہ نمبر چھبیس ستائیس پر لکھا ہے اب اس میں قرآد کیا کریں تحجد کی نماز میں کیا پڑھنا ہوتا ہے سنیے اس میں اختیار ہے جو چاہیں پڑھیں جتنا قرآن یاد ہے تمام پڑھ لیں یہ فتح و رضویہ مقرجہ جلسہ سفرہ چار سو سینتالیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رقبت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑنے کو اس طرح ہر رقعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا خواب حاصل ہوگا اور ایسا کرنا بہتر ہے بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں تو نواز تحجد اللہ میں نصیب فرمائے انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جہنم سے چھٹکارہ پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے مزید نواز تحجد کے فضائل سنی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے چنانچہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 509 حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید المبل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے ادھر سے نظر آتا ہے اندر سے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں ترغیب ترغیب حدیث نمبر نو نور کے پیکر نبیوں کے سرور سلطان بحر بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے پھر ایک منادی یعنی آواز دینے والا ندا کرے گا آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تعداد میں بہت کم ہوں گے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا تو بے صاب کے ہیں بے شمار جرم دیتا بیٹا ہوں گا شاہج تعجب پڑھنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے سبحان اللہ عبرانی کبیر حدیث نمبر چھ اللہ کے محبوب دانا العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین صالحین کا مطلب نکلو گے تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب ازدل کی قربت کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے سبحان اللہ نواز تحجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے گنا مٹتے ہیں جسم سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں سہان اللہ سنن ابن ماجہ حدیث ایک 1336 تین سو چھتیس سلطان بحربر جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ والا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ع وصحبی وبارکہ وسلم قبرانی کبیر حدیث نمبر اڑتالیس میں یوں ہے میرے عقاع سلاط اسلام نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے پھر وہ دونوں اٹھ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے خزمہ حدیث نمبر گیارہ سو سینتالیس میں حضرت سیدہ بن آبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اگر تم اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو شامل ہو جاؤ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز بخش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں تحجد کی نماز نصیب فرما دے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مزید چینل کے ناظرین پنجگانہ نمازیں تو پڑھنی ہوتی ہیں فرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنت قبلیہ سنت بادیہ نوافل بادیہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحجد اشراق چاشت اوا نماز توبہ سرعت الطبی سرعت الاسرار فلاط الحاجات وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو خوش رسی مسلمان نماز اشراق پڑھتے ہیں نماز چاشت پڑھتے ہیں اوا پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا فضائل و برکات ہیں میں مختصرا جلدی جلدی ارض کرتا ہوں چنانچہ سننِ ترمیزی جلدو صفحہ نمبر سو حدیث نمبر پانچ سو چھاسی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نواز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا کہ دو رکٹیں پڑی تو اس سے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا اور سننے ابھی داوت جلدو صفحہ 41 حدیث نمبر بارہ سو ستاسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلح میں مسلح کا مطلب یہ ہے جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے نماز پڑھنے کی جگہ حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اپنے مسلے میں بیٹھا رہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں مرقات میں یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے میں صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے نماز اشراق کس وقت پڑی جاتی سورج نو ہونے کے کم از کم بیس یا پچیس منٹ کے بعد سے لے کر تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ نماز اوقات کا جو نقشہ ہے وہ اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے سورج کلو ہونے کا آج کیا وقت ہے غروب کا وقت کیا ہے رمضان میں عام طور پر ہوتا ہے رمضان کے علاوہ بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تو اس سے آپ کو سورج کے طلوع ہونے کا معلوم ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا طلوع ہونے کے آواز اب بیس پچیس منٹ گزر چکے اب اشراک کی نماز پڑھی جا سکتی اور انتہائی وقت کا بھی آپ معلوم کر سکیں گے نماز چاشت کی فضیلت کے بارے میں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1382 حضور پاک صاحب صاخیا افلاق صلی اللہ تعالی علیہ تعہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے آپ بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے اور بہتر بہتری کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے اور یہ بھی ذہن ذہنیشین رہے کہ نماز اشراق پڑھ لی اس کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم کاش نوافل پڑھنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جاتا آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ماہ رمضان کے صدقے اور ماہر رمضان میں مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کثرت سے عبادت کرتے تھے اس کے صدقے میں ہمیں نماز پنجا پر اس کی جماعت پر سنت قبلیہ پر سنت بادیہ پر نوافل پر تہجد پر اشراک چاشت اوا دین پر پہلے توفیق نصیب ہو جائے پھر استحقام نصیب ہو جائے میں پانچوں نمازیں, نمازیں پڑھوں با ہی پڑھو سنتے کب لیا سارے یا الہی عمیر علیہ سنت نے بہتر مدنی انعامات مرتب فرمائے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں طلبا و طالبات کے لیے مختلف ہیں اس میں بھی اشراک چاش تحجد شامل ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائے سلاۃ ال تصویر کی بھی بڑی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے چنانچہ سننے ابھی داود حدیث نمبر بارہ سو ستانوے شہن شاہ خوشخصال پیکر حسن و جمال صاحب جودو نوال رسول بے مثال سعیدہ آمینا کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت سعیدمہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے میرے چچا اب ہو سکے تو سلاد و تصویر ہر روز ایک بار پڑھیے اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لیجئے اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے میں اکالی سلاۃ اسلام اپنے چاچا جان کو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں اس کا طریقہ وغیرہ سیکھنے کے لیے مدنی پنسورا آپ پڑھ لیجیے اس میں اس کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے سلاۃ کے بیلا سماعت فرمائیے چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1167 رسال شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد چھ رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گی تو نماز مغرب کے بعد سلاۃ العوا دین پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی میں مختصراً دیتا ہوں مغرب کے بعد تین رکعت فرض پڑھنے کے بعد چھ رکعت ایک ہی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور ہر دو رکعت پر قاعدہ اطایا درد ابراہیم دعا پہلی تیسری پانچویں رکعت کی ابتدا میں فنا تحفظ تسمیہ بھی پڑیے چھٹی رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر لیجئے پہلی دو رکعتیں ہوئی سنت مقدہ باقی چار نوافل یہ ہے اوابین کی نماز اور چاہیں تو دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھے جائیں اسی طرح تحیت الوضو استماج کی بھی بڑی فضیلت ہے اور یہ مستحب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چونتیس میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھا وضو کرے ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رقط پڑے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے غسل کے بعد بھی دو رقط نماز مستحب ہے وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیت الوضو کے ہو جائیں گے اور یاد رہے کہ مکرو وقت میں نماز تحیط الوضو اور غسل کے بعد والی دو رقطیں نہیں پڑھ سکتے سلاۃ الاسرار دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ایک مجرب یعنی آزمودہ نماز سلاۃ الاسرار ہے اسے بھی اللہ میں توفیق دے پڑھنے کی اس کے بارے میں بھی چونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہے آپ تفصیل جو ہے مدنی پنسورا میں پڑھ لیجئے اسی طرح ایک نفل نماز ہے سلاۃ الحجات اس کے بارے میں سننے ابو داود میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انیس ہے جب حضور اکرم نور مجسم شاہ ان آدم صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا کوئی اہم کام ہوتا تو آپ یہ نماز پڑھا کرتے تھے اس کی بھی تفصیل آپ مدنی پنچ سورا میں پڑھ لیجئے اس طرح میٹھے میٹھے اسلائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نماز توبہ یہ بھی نقلی نماز ہے اس کے بارے میں سننے ترمزی جلد ایک چار سو پندرہ حدیث نمبر چار سو چھ حز پاک صاحب سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گنا بخش دیتا ہے یہ نماز توبہ اور پھر میرے اکالی سلاد اس نے یہ آیت پڑی جو کہ چار عمران کی چارت نمبر ہے ایک سو پینتیس یہ آیت اور اس کا ترجمہ کنزول ایمان سے سمات ومن ولم ما فعلوا وهم يعلمون اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں عشاء کی نماز کے بعد دو نفل کا ثواب سمات فرمائیے تفسیر در منصور جلد آٹھ صفات چھ سو اکیاسی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو عشاء کے بعد دو رکعت پڑے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار کلو آنسر اخلاص پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو ایسے محل تعمیر کرے گا جس سے اہل جنت دیکھیں گے فرحان اللہ, اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے جماعت کی توفیق عطا فرمائے شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولہ کے ساتھ سب اول میں ادا کرے پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں ناچاکیاں قرضے داریاں گھیرے ہوئے ہیں نماز پڑھیے یہ وظیفہ کیجئے نمازوں کا انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں سنت قبلیہ سنت بادیا نوافل بادیا کی توفیق عطا فرمائے اشراک چاش اوا بین کی توفیق عطا فرمائے نماز توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کسرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں میں پانچوں پڑھوں ہو تو پڑو سب لیا وقت ہی پر ہوں سارے نواف ادا جذبا الہی امین بجاین نبی علیہ وسلم